احرام کی ایک قسم اور ہے اور وہ ایسا ہے کہ جس شخص کا مرد یا عورت ہونا معلوم نہ ہو وہ اگر حج کرنا چاہیں احرام باندھنا چاہیں تو ان کے لیے عورت کا حکم لگتا ہے کہ خواتین کی طرح وہ احرام باندھیں اور خواتین ہی کی طرح حج کے سارے اور عمرے کے سارے احکامات ان پر ہوں گی ایسے لوگ جن کا مرد یا عورت ہونا معلوم نہ ہو سکے ان پر کوئی حکم نہ لگایا جا سکے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے ان لوگوں کے لیے شریعت نے مستقل احکامات کیے اور جتنی بھی کتابیں فکہ نے لکھی ہیں انہوں نے اس میں صاف صاف چیپٹرس لکھے ہیں کہ ان کے لیے حج کیسا ہے ان کی نماز کیسی ہے ان کا روزہ رکھنا کیسا ہے اس لیے کہیں تو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہمارے معاشرے میں صرف ہمارے تعلیم کے نہ ہونے نے اور معاشرتی اقدار نے ان لوگوں کو خراب کر دیا اور ان لوگوں کے حقوق ختم کرتی ہیں شریعت نے ایسے نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ لوگ تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی شریعت کے احکامات بتلائے یہ تو ہمارے معاشرے میں خرابی آ گئی ہے ایسی کہ گویا یہ لوگ انسانی ہی نہیں ہیں یا ان کا دل نہیں ہے یا یہ اللہ کی عبادت نہیں کرنا چاہتے ایسی بات نہیں کرنی چاہتے تو اگر وہ احرام باندھنا چاہیں تو ان پہ خواتین کا حکم لگے گا کہ تمام وہ چیزیں جو خواتین کے لیے ہیں وہ ان کے لیے بھی ہیں اور وہ جن چیزوں سے انہیں منع کیا جائے گا انہیں بھی منع کیا جائے گا